اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم حسب الذين اشتروا السيئات ان نجا لهم كالذين امنوا ان نجا لهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم سا ما يحكمون وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هو هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَ فَمَنْ يَهْدِيهِمْ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهَرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَ ماکان حجتم علّال ا تو ببا انکن تم صادقين قل اللہ تم سمجمعم الم القیامت الار بفی ولاکن اکثر ص اللہ علم مقصد سور حام جاسیا کا دسویں شبہ دسواں شبہ اور دسویں شبے کا جواب حوامی میں صبا میں ایک ہی مقصد چلا آ رہا ہے شرک دعا کی نفی اور یہ دعویٰ سور حامی مومن میں ذکر کیا گیا تھا تین آیات میں فد اللہ مخلصین علین وقال رب کمدعنی استجب لقم الح الف مخلصین اللہ الدین پھر اس دعوے پر آئندہ چھ صورتوں میں گیارہ شبہات ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کے جوابات حامم سجدہ میں چار شبہات ذکر کیے گئے پھر شورا میں مزید تین شبہات اور اعتراضات زخرف میں ایک شبہ ذکر کیا گیا مرکزی شبہ کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے ہم انہیں معبود نہیں کہتے لیکن یہ ہمارے سفارشی ہیں اس کا جواب آیت نمبر 86 میں دیا گیا پھر سورہ دخان میں نواں شبہ ذکر کیا گیا کہ شاید یہ ہماری فریاد سنیں اس کا جواب دیا آیت نمبر چھ میں انہو ہو السمیع و سورہ جاسیہ اس میں دسواں شبہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارا دین پرانا ہے تمہارا دین نیا ہے تو ہم اس پرانے دین کے تابیدار ہیں بزرگوں کے تو اس کا جواب آیت نمبر اٹھارہ میں دیا جاتا ہے تو مجالنہ کا اعلیٰ شریع من المر فت دین میں شریعت کی تاب کرنی ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کی تاب کرنی ہے اور اس کے مقابلے میں خواہشات ہیں خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا صورت کے آغاز میں ترغیب الاقرآ دیا گیا پھر پانچ عقلی دلائل ذکر کیے گئے اور پانچ آیات میں قرآن سے اعراض پر زواجر دیئے گئے اور پانچ مرتبہ عذاب کا تذکرہ کیا گیا قرآن سے اعراض کرنے والوں کو اور آیت نمبر گیارہ میں ترغیب الاقرآن ہا داہدن پھر مزید عقلی دلائل ذکر کیے گئے چودہ میں ادب دیا گیا ایمان والوں کو اور آیت نمبر سولہ سے دلیل نقلی ذکر کی گئی بنی اسرائیل سے پھر آیت نمبر اٹھارہ میں دسویں شبے کا جواب دیا گیا اور آیت نمبر بیس میں پھر ترغیب القرآن دیا گیا ابن آیات میں صورت کے اختتام تک یہ آخرت کے احوال ذکر کیے جاتے ہیں اور قرآن و عموماً یہ آخرت کے حوالے سے جو دو قسم کے گروہ ہیں تو ان کا بیان کرتا ہے جیسے اس سے پہلے منعمل صحیحن آیت نمبر پندرہ میں کہ جس نے عمل کیا نیک تو فائدہ اس کا اپنے آپ کے لیے ہے اور جس نے برا عمل کیا تو اس کی سزا اس کی اپنی جان پر ہے اور ثم علا ربکم رب ترجعون یہ اب ان دو آیات میں یہ آیت نمبر اکیس میں اور آیت نمبر بائیس میں جیسا کہ قرآن دیگر جگہوں پہ بھی ذکر کرتا ہے کہ آخرت کا یہ دن کیوں ضروری ہے وجہ یہ کہ دنیا میں دنیا میں سارے انسان دنیا میں سارے انسان زندگی یکساں گزارتے ہیں رزق ایک بھی کھاتا ہے ٹھیک ہے ایک زیادہ کھاتا ہے دوسرا اس کی روزی کم ہے اسی طرح یہ اللہ نے اگر ایک کو صحت دی ہے دوسرے کو بھی صحت دی ہے دنیا میں نعمتیں ایک کو زیادہ دی ہیں دوسرے کو کم دی ہیں لیکن زندگی گزر رہی ہے لیکن ایک جانب ایک شخص نیک اعمال کر رہا ہے اور دوسرا برے اعمال کر رہا ہے تو اگر آخرت کا دن نہ ہو اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ کے دربار میں یہ دونوں یکساں ہیں یہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا یہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو کیا یہ دونوں یہ یکساں ہوں کیا یہ دونوں یہ یکساں ہوں گے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے ام حسب الدین اجترح و یہ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا ہے کہ جنہوں نے کیے ہیں از سات برے اعمال اور سیات میں جو سب سے برا عمل ہے وہ شرک کا عمل ہے سیاحت میں جو سب سے بری چیز ہے وہ شرک کا عقیدہ اور شرکیہ اعمال کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کیے ہیں اسیاتی برائیاں انج عالم کلدین آمنوں کہ ہم بنائیں گے ان لوگوں کو ان برے اعمال کرنے والوں کو کلدین کل آمنوں ان انج علم کلدین آمنوں کے ہم بنائیں گے ان کو کلدین ان لوگوں کی طرح آمنوں کے جو ایمان لائے ہیں وہ عاملصالحات اور انہوں نے عمل کیا ہے نیک تو کیا ہم ان دونوں کو یہ ایک ہی طرح بنائیں گے سوا ام مہیا ہم و مماتو ہم اس کے کئی معنی ہیں یہ جی ایک معنی سوا ام محیا و ممات اس سے پہلے والا جملہ وہ استفہام تھا اور استفہام بھی انکار کا ہے کہ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں کہ ہم انہیں ایمان والوں کی طرح اور نیک اعمال کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے ان کی ایمانند بنا دیں گے یعنی یہ اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ اور برے اعمال کرنے والوں کو برا بدلہ نہیں دیا جائے گا اور یہ یکساں ہوں گے تو کیا ایسا ہی ہے ایسا ہرگز نہیں ہے تو یہ سوا اب و مماتوہم یہ بھی اسی استفہام کے تحت داخل ہے تو آیا برابر ہے محیاہم ان دونوں کا جینا وَمَمَاتُهُمْ مماتم اور ان دونوں کا مرنا تو کیا ایک مومن کا جینا مومن کی حیات اور کافر کی حیات یہ دونوں برابر ہیں کیا ان دونوں کی موت وہ یکساں ہے ان کا مرنا وہ ایک جیسا ہے استفام انکار کا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے سوا امیا ہوں و تو آیا برابر ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا یہ دونوں ایک جیسے ہیں ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں ایک وہ ہے کہ جس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک وہ ہے کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہے جس طرح اگلی آیت میں آ رہا ہے اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہے تو یہ دونوں یہ یکساں کیسے ہو سکتے ہیں یہ ایک اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرا وہ اپنی خواہش کا پیروکار ہے اور اپنی خواہش کا بندہ ہے یا سوا ام محیاہم و مماتوہم اس کے دیگر معانی سوا ام مہیا و اسے ان برے اعمال کرنے والوں کے ساتھ لگا لیں سوا ام و مماتوہم برابر ہے ان برے عمل کرنے والوں کا جینا و مماتوہم اور ان کا مرنا یعنی ان کا جینا اور مرنا یہ یکساں ہے کیونکہ جی کر بھی یہ لوگ یہ مردہ ہیں کیونکہ جس شخص میں ایمان نہیں اور جس شخص میں عمل صالح نہیں تو ایسی زندگی کا کیا فائدہ یہ زندگی بظاہر زندگی ہے سانسیں لے رہا ہے لیکن اصل میں یہ بھی موت ہے تو برابر ہے ان کا جینا اور برابر ہے ان کا مرنا ان کی موت اور حیات یہ یکساں ہے یا سوا ام مہیا و مماتوہم ایمان والوں کے ساتھ لگا لیں برابر ہے ان ایمان والوں کا جینا اور برابر ہے ان ایمان والوں کا مرنا کیونکہ ایمان والے وہ مر کر بھی نہیں مرتے وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کا نام وہ زندہ ہوتا ہے وہ مر کر بھی ان کا نام فنا نہیں ہوتا برابر ہے ان کا جینا اور ان کا مرنا اسی لیے پھر ان مشرقین کا اور ان مبتدئین کا کوئی نام نہیں لیتا اور اگر کوئی نام لیتا ہے تو وہ بھی برائی کے ساتھ لیتا ہے اور جو حق حقبرس ہوتے ہیں تو ان کا نام رہتی دنیا تک وہ رہتا ہے سوا ام محیہ و مماتو برابر ہے ان نیک اعمال کرنے والوں کا جینا اور ان کا مرنا اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یکساں ہیں تو قرآن زجر دیتا ہے انہیں سا اما یا بہت برا ہے جو یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آخرت کی ایک دلیل ہے کہ اگر آخرت کا دن نہ ہو تو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ دونوں لوگوں کی نظروں میں یہ یکساں ہیں حالانکہ یہ یکساں نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے ہاں یہ دونوں یہ ان کا الگ الگ انجام ہے تو اسی لیے آخرت کا دن اس کا وقوع ضروری ہے یہ اب دوسری دلیل آخرت کے وقوع کی کہ اگر آخرت کا دن نہ ہو اس کا مطلب تو یہ کہ یہ زمین اور آسمان یہ کائنات اللہ نے آبس پیدا کیے ہیں اور یہ کسی مقصد کے تحت پیدا نہیں ہوئے وخلق اللہ السماوات والارض بالحق اور پیدا کیے ہیں اللہ نے آسمانوں کو ول اور زمین کو بالحق کے تاکہ حق ظاہر ہو جائے لے اظہار الحق ولی تجا کل و نفسم کا اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو بیما اس عمل کا کسبت جو اس نے کیا ہے اچھا تو اچھا بدلا اور برا عمل تو برا بدلا وہم لا لاہمون اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی یعنی جس نے جو برا عمل کیا ہے تو اس پر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی بلکہ اسی کا بدلا یکساں بدلا اسے دیا جائے گا ہاں نعمت میں نیکیوں میں اللہ کا فضل وہ ہوگا اور ایک نیکی کے بدلے میں اللہ اسے دس گناہ اور جتنا اخلاص زیادہ ہوگا تو اتنا ہی اسے وہ اجر دیا جائے گا فضل نیکیوں میں اور یہ جی اچھے بدلے میں وہ ہوگا لیکن برے عمل میں اور برائی میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی وہ نہیں کی جائے گی یہ آخر کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہے بعض لوگ یہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہے اور اس کی خواہش جو کہتی ہے تو اسی کو اسی کی پیروی کرتا ہے اور اسی کی بندگی کرتا ہے جو لوگ آج اپنے آپ کو بڑے لبرل کہتے ہیں اور ایتھیسٹ کہتے ہیں دراصل اصل جی انہوں نے اس کائنات کے خالق کی عبادت چھوڑ دی لیکن انہوں نے یہ جی اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا ہے کسی نہ کسی الہ کی تو وہ بھی پیروی کرتے ہیں الہ وہ ذات کہ بندہ اس کی پیروی کرے اور اس کی تابیداری کرے اور اس کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو لیکن ان لوگوں نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنایا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے افرا من اتخذ الا ہوا تو کیا تو دیکھا ہے اس شخص کو افرائے تا تو کیا تجھے خبر ہے من اس شخص کے بارے میں ات تخز اللہ ہو کہ اس نے بنایا ہے اللہ یہ جی اللہ ہو, ہوا ہو اصل میں اتخذا ہوا ہو ہو کہ جس نے بنایا ہے اپنی خواہش کو الہہو ہو یہ جی اپنا حاجت روا اور اپنا معبود کہ اسی کے بتائے ہوئے اس کی خواہش جو اسے کہتی ہے تو اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے خواہش اگر کہتی ہے کہ نماز نہ پڑھو نماز نہیں پڑھتا خواہش اگر کہتی ہے کہ بدکاری کرو بدکاری میں مبتلا ہو جاتا ہے خواہش اگر کہتی ہے کہ موسیقی حلال ہے تو موسیقی حلال اسے قرار دیتا ہے خواہش اگر کہتی ہے کہ یہ اپنے دل کی خوشی کے لیے جو جی میں آئے وہ کرو اس میں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں تو خواہش جو کہتی ہے تو اسی کو اس نے اپنا الہ بنایا ہے اور اپنا معبود بنایا ہے اور اپنا حاجت روا بنایا ہے افرائے تمن تخزا اللہ ہوا کیا تجھے خبر ہے اس شخص کی کہ جس نے بنایا ہے اپنا معبود ہوا ہو اپنی خواہش کو وہ اد اللہ اللہ علم اور گمراہ کیا ہے اللہ نے اسے اعلی علم۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں دونوں معنی کا احتمال ہے یا تو اعلیٰ علم سے مراد اللہ کا علم ہے اے اعلیٰ علم من اللہ مراد اللہ کا علم تو معنی یہ وہ عد اللہ اللہ اعلیٰ اور گمراہ کیا ہے اللہ نے اسے اعلیٰ علم یہ جی اپنے علم کی روح سے کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بندہ اسے میں اختیار دوں گا اور اختیار دینے کے بعد یہ اپنی خواہش کے پیچھے چلے گا اور اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود اور اپنا الہ بنائے گا تو یہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ اسی راستے کو اپنائے گا تو اللہ نے بھی اس پر گمراہی کا مہر لگا دیا جس طرح آگے وقت امعٰ سم عی وقل بھی وجا العلیٰ بصری ہی تو علی علم سے مراد اللہ کا علم یا علی علم اس انسان کا علم مراد ہے اور گمراہ کیا ہے اللہ نے اور گمراہ کیا ہے اللہ نے اس شخص کو علی علم اس کے علم کے باوجود یعنی مطلب یہ اب یہاں پہ علم سے مراد کیا ہے کہ وہ شخص جان کر یعنی اس پر اتمامِ حجت ہو چکا ہے وَعَدَ اللَّهُ اللہ اس لیے ابنِ کثیر مانا کرتے ہیں اَيْ وَعَدَ اللَّهُ اللہ بَعْدَ بُلُوغِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ علم پہنچنے کے بعد اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے یعنی مطلب یہ کہ پہلے گمراہ نہیں کیا بلکہ گمراہ کب کیا ہے مہر کب لگائی ہے جب اس پر اسے علم پہنچ چکا ہے وہ جان چکا ہے وہ قیام الحجت علی اور اس پر حجت جو ہے وہ تمام ہو چکی ہے یعنی ایسا نہیں کہ اسے پتہ نہیں تھا اور اس کے پاس علم نہیں آیا اور اسے اسی طرح جہالت کے عالم میں اس پر گمراہی کی مہر لگا دی گئی ایسا نہیں ہے وہ عد اللہ علیہ علم اور گمراہ کیا اور گمراہی کی مہر لگائی اللہ نے اس پر اعلیٰ علم یعنی علم آ جانے کے بعد اس کو علم آ جانے کے بعد اور اس کے جاننے کے بعد و ختم اعلیٰ سم وقل بھی اور مہر لگائی اللہ نے اعلیٰ سم اس کے کانوں پر وقل بھی اور اس کے دل پر وجال اعلیٰ بس و رہی اور لگائی اللہ نے اعلیٰ بسری ہی اس کی آنکھوں پر غشاوا پردے دے اور لگا دیے اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردے اور یہ تمام وہ یہ خطمِ قلب کی مختلف تعبیرات ہیں دل پر مہر لگانا اسی طرح پر مہر لگانا سننے پر مہر لگانا اور آنکھوں پر پردے لگانے یہ تمام وہ ختم قلب کی مختلف تعبیرات ہیں جیسے ہم نے سورہ بقر آیت نمبر سات کے تحت یہ قرآن مجید سے کل کوئی تینتیس تعبیرات ہم نے ذکر کی تھیں کہ قرآن ختم قلب کے لیے مہر لگانے کے لیے صرف یہ ایک تعبیر اختیار نہیں کرتا کہ ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم بلکہ قرآن نے کم از کم تینتیس تعبیرات یہ ذکر کیے ہیں اور علامہ ابن قیم کے حوالے سے وہ ہم نے ذکر کیے تھے سورہ بقرہ کے آغاز میں آیت نمبر سات و ختم اعلی سمئی اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے کانوں پر اس کے سننے پر وقل بھی ہی اور اس کے دل پر وجا اللہ بسر ہی اور لگا دی اللہ نے اس, کے اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردے غشاوہ پردے اللہ نے اس کی آنکھوں پر لگا دیے فمیا دی ہی من ممباد اللہ تو کون ہے کہ جو اسے راہ دکھائے اسے راہ پر لے آئے من بعد اللہ, یہ اللہ کے مہر لگانے کے بعد کوئی ہے استفہام ہے استفہام انکار کا کوئی نہیں ہے افلا تذکرون آئے تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ کالما اللہ حیات ندنیا جو اپنی خواہش کا پیروکار بن جائے اور اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لے تو پھر ان لوگوں کے یہ عقائد ہوتے ہیں اور پھر ان لوگوں کے یہ اقوال ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور آج سائنس سے متاثرہ ہمارے اکثر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جو اپنے آپ کو بڑے فخریہ انداز میں اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں اور ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ کوئی خدا کا وجود نہیں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں لوگوں کو یہی اسباق جو ہے یہ پڑھائے جاتے ہیں ہاں اللہ من شاء اللہ سارے ایسے نہیں لیکن اور خصوصاً جو لوگ باہر کی دنیا سے پڑھ کر آتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کو پھر اسی کو کویشچن کرتے ہیں تو کویشچن کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے نہیں ہیں ہماری اکثر یہاں پہ یونیورسٹی کے ماحول میں مختلف دوستوں کے ساتھ یہ ڈسکشنز وغیرہ یہ چلتی رہتی ہیں کچھ عرصہ پہلے سائنس کے ایک پروفیسر ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے کہا کہ یہ اسلام کے بارے میں ہمارے اتنے شکوک اور شبہات کیوں ہیں تو میں نے اسے اس کے مضمون کے بارے میں بتایا کہ کتنا عرصہ ہو چکا کہ اس مضمون کے ساتھ آپ کا تعلق ہے کیمسٹری کا مضمون وہ پڑھاتا تھا تو میں نے کہا اس مضمون کے ساتھ کتنا عرصہ ہوا کہ اسے پڑھا رہے ہیں تو اس نے کہا قریب کوئی بیس سال سے سو پڑھا رہا ہوں میں نے کہا جو سیکھنے کا عرصہ ہے تو وہ اس میں شامل ہے اس نے کہا وہ نہیں تو میں نے کہا اگر کل ملا لیا جائے تو کتنا عرصہ تو اس نے کہا تقریبا کوئی چھبیس ستائیس سال یہ بنتے ہیں اگر صرف اس ایک مضمون اس کو شمار کیا جائے تو میں نے کہا کہ چھبیس ستائیس سال یہ ایک مضمون کو دیے ہیں اس مضمون میں کیا آج تک تمہیں اس مضمون میں ہر چیز پر تمہیں تسلی اور تشفی وہ ہوئی ہے اس نے کہا نہیں بہت ساری چیزیں اب بھی ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی اس پر وہ دل کا اطمینان وہ باقی ہے تو میں نے کہا آج تک ان چھبیس ستائیس سالوں میں کوئی چھبیس ستائیس منٹ تم نے قرآن کو دیے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہو کہ اسلام کے بارے میں ہمارے بڑے شکوک کو شبہات ہیں اس کے بارے میں کوئی چھبیس ستائیس منٹ تم نے دیے ہیں کہ قرآن کو سمجھو قرآن کو سمجھتے نہیں اور پھر کہتے ہو کہ اسلام کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں ہمارے بڑے شکوک کو شبہات ہیں وکالو ماہیہ اللہ حیات دنیا اور کہتے ہیں ماہیا کہ نہیں ہے یہ دنیا اور کہ نہیں ہے یہ زندگی اللہ حیات و نت دنیا مگر ہماری دنیا ہماری زندگی دنیا کی زندگی اگر ہے تو بس صرف یہی دنیا کی حیات ہے اور دنیا کی زندگی ہے اور کچھ نہیں نم تو ونحیا ہم مرتے ہیں ونحیا اور ہم جیتے ہیں یعنی بس دنیا میں پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ بعض دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اور بعض دنیا میں وہ مرتے ہیں اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے و مایو لہر اور ہلاک نہیں کرتا الت دہر مگر زمانہ اور یہ سب کچھ جو کر رہا ہے تو اس میں جو کر رہا ہے تو وہ زمانہ ہے اور یہ سب کچھ یہ نیچر کر رہا ہے جیسے آج دہریا کہتے ہیں کہ یہ نیچر کر رہا ہے نیچر کر رہا ہے تو جی ایسی باتیں یہ کرتے ہیں مثلا حالانکہ نیچر یہ بذات خود یہ کیا چیز ہے زمانہ یہ بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے بذات خود تو یہ کوئی چیز وہ نہیں ہے جیسے مثلاً جی اگر کوئی شخص جی اس کے ہاتھ میں پہیہ ہو اور وہ اس پہ کو گمائے تو اس کی یہ گردش جو ہے تو یہ گردش وہ پہیہ خود تو نہیں کر رہا بلکہ اسی لیے اگر ایک شخص ایک پہیہ کو گمائے اور وہ پئیہ وہ اس کے گھومنے سے مثلاً وہ کسی کو لگے کسی کو نقصان پہنچے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ پئیہ جو ہے تو یہ آپ سے آپ جو ہے یہ گھوم رہا تھا بلکہ اس کو وہ پئیہ گمانے والے کی طرف جو ہے اس کی نسبت وہ کی جاتی ہے اسی طرح یہ زمانہ کیا ہے زمانہ یہ لیل و نہار کی یہ گردش ہے دن اور رات کی یہ گردش ہے تو یہ لیل اور نہار کی یہ گردش یہ زمانہ یہ بذات خود یہ کوئی چیز نہیں بلکہ اس میں جو بھی چیز وہ وجود میں آتی ہے اور اس میں جتنے کام یہ ہوتے ہیں تو اصل میں اس لیل و نہار کے جو خالق ہیں تو یہ اس کا فعل ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے حدیث قدسی ہے لا تسب الدہرہ کہ زمانے کو برا مت کہو فإن الدہرہو اللہ بعض لوگ حدیث کا معنی وہ نہیں سمجھتے تو حدیث میں آتا ہے لا تسب الدہرہ زمانے کو برا بلا مت کہو اس کو گالیا نہ دو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ خراب ہے اگرچہ خیر محاورے میں استعمال ہوتا ہے لوگ اسے اس معنی میں نہیں لیتے یعنی وہ زمانے میں جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کی خرابی کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں لیکن عام طور پہ کہہ دیتے ہیں زمانہ خراب ہے لیکن بعض لوگ تو اسی دہر اور زمانے کو برا کہتے ہیں کہ یہ زمانے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی سی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا مت کہو کیونکہ فعن دہ رہ اللہ کیونکہ یہ زمانہ یہ اللہ ہی ہے اصل میں زمانہ اللہ نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں جتنے افعال ہوتے ہیں تو وہ اصل میں اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں اس زمانے میں متصرف کون ہے وہ اللہ ہی ہے اس زمانے میں جو چیزیں وہ رونما ہوتی ہیں تو وہ اللہ ہی کی اللہ ہی کا فعل ہے تو اس میں جو اچھی بری چیزیں وہ زور پذیر ہوتی ہیں تو یہ اللہ کے افعال ہیں تو اسی لیے اگر تم زمانے کو برا کہو گے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تم اللہ کو برا جو ہے وہ کہہ رہے ہو تو عدیث میں لا زمانے کو برا مت کہو کیونکہ اگر زمانے کو تم برا کہو گے تو زمانہ بذات خود تو کوئی چیز نہیں بلکہ زمانے کا جو خالق ہے تو تم اصل میں اس کی برائی جو ہے وہ بیان کر رہے ہو وہ مایوہ لکنا الدہر اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ کیونکہ یہ وہ اللہ کے وجود کو سرے سے نہیں مانتے تھے قرآن ان پر رد کرتا ہے ومال بدال اور نہیں ہے ان کے لیے اس بات پر کوئی دلیل کوئی دلیل ان کے پاس اس بات کا نہیں ہے انہم اللہ یہ نہیں ہے یہ لوگ اللہ یہ مگر گمان کرنے والے یہ صرف یہ ایک اٹکل جو ہے وہ دوڑاتے ہیں اور ایک اٹکل بات وہ اڑاتے ہیں ورنا اس بات کی ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہے نہ تو ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور اگر قرآن کی آیات ان دہریوں پر پڑی جائیں تو کیا کہتے ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح واضح ماکانا تو نہیں ہوتی ان کی دلیل حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور یہاں پہ حجتهم تو مانا یہ کہ ان کا اعتراض حجت اعتراض ما کانا حجتهم تو ہم تو نہیں ہوتا ان کا اعتراض اللہ ان قالو مگر کہتے ہیں لیکن چونکہ ان کے نزدیک تو ان کا وہ اعتراض وہ بھی دلیل ہوتی ہے حالانکہ اس کا سوائے اعتراض کے اور ایک بے بنیاد سوال کے اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی تو نہیں ہوتا ان کا اعتراض مگر یہ بات کہ وہ کہتے ہیں او تو بےآبا نا چلو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے کہاں ہے یہ آخرت اور یہ گفتگو وہی آیت نمبر اکیس سے وہ چلی آ رہی ہے کہ وہاں پہ آخرت کی زندگی کو کہ آخرت کا دن یہ کیوں ضروری ہے وجہ یہ کہ اللہ لوگوں میں تمیز کریں ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ دیں اور یہ کائنات اللہ نے ایک مقصد کے تحت پیدا کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے کہاں ہیں وہ تو اللہ فرماتے ہیں جواب دیا جاتا ہے کہ جیسے تمہاری پیدائش ایک وقت مقررہ پہ ہوئی ہے اسی طرح تمہاری موت ایک وقت مقررہ پہ ہوگی اسی طرح اللہ تمہیں ایک وقت مقررہ کے جو یوم القیامہ ہے اسی دن تمہیں جمع کرے گا اور وہ دن وہ آ جائے گا اللہ کہہ دیجئے پیغمبر کے اللہ وہ زندہ کرتے ہیں تمہیں جس طرح تمہاری زندگی اپنے وقت پر ہے تم دنیا میں ایک وقت مقررہ پہ آئے ہو سمیمی تو اور پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا موت بھی ایک وقت مقررہ پہ وہ آتی ہے سمج معمومتی اور پھر دوبارہ جمع کریں گے تمہیں بروز قیامت لا بفی ہی کے شک نہیں ہے اس کے واقع ہونے میں اور اس کے آنے میں ولاکن اکثر الناس سے لائے لیکن اکثریت لوگ وہ نہیں جانتے اسی لیے جاہل ہیں اور جاہلوں والی بات کرتے ہیں ولی اللہ ملک اس سماوات کوئی اگر یہ کہے کہ اس دن کا یہ وقوع اور اس دن کا قائم کرنا یہ کوئی اللہ کے لیے مشکل ہوگا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں وہ متصرف ہے وللہ ملک السماوات والارض اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی ولارد اور زمین کی و یومتکومت و یوم دن یخسر المبتل اور جس دن قائم ہوگی قیامت اور جس دن واقع ہوگی قیامت یوم دن تو اس دن یکسر المبتل گھاٹے میں ہوں گے المبتلون باطل پرس وہ جو باطل پرس ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنی خواہش کی زندگی گزاری تھی اور وہ زمانے ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے اور اللہ کے وجود کا انکار کرتے تھے تو وہ لوگ وہ اس دن وہ گھاٹے میں رہیں گے وہ تراک اللہ جاسیا اب اس دن کے احوال وہ بیان کیے جاتے ہیں وہ تراک ان جاسیا اور دیکھو گے اے مخاطب کل امتن اور دیکھو گے تم اے مخاطب ہر ایک امت کو جاسیتن گٹھنوں کے بل بیٹھنے والی گٹھنوں کے بل بیٹھنے والی یعنی اس دن کسی کی یہ اکڑ یہ کام نہیں آئے گی کسی کا تکبر کسی کا غرور یہ کام نہیں آئے گا بلکہ سارے یہ گھٹنوں کے بل بڑے ادب سے اور بڑے آجزی سے سارے گھٹنوں کے بل وہ بیٹھے ہوں گے کلت ان جاسیا اور دیکھو گے تم ہر ایک امت کو جاسیا گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی کلت ان تابہ اور ہر ایک امت کو بلایا جائے گا الا کتابہ اس کے عمل نامے کی طرف اور کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں بدلا دیا جاتا ہے اس کا کہ جو تھے تم عمل کرنے والے ہاظا کتابنا ینتقو علیکم بالحق اور یہ ہمارا عملنامہ یہ جو ہمارا نوشتہ ہے جو ہم نے لکھا ہے قراباً کاتبین نے لکھا ہے یہ ہمارا عملنامہ ینتقو علیکم بالحق یہ بولے گا تم پر بالحق کے حق کے ساتھ یعنی اس میں کوئی ایسی چیز وہ نہیں لکھی ہوگی کہ جو تم نے کی نہیں اور وہ انہوں نے اپنی طرف سے وہ لکھ دی ہو اور جو تم نے نیک عمل کیا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ وہ ان سے رہ گیا ہو لکھنے سے آدھا کتاب ناینت کو علیکم بالحق یہ ہمارا عمل ناما یہ اور اللہ اسے اپنی طرف منسوب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ فرشتوں نے بھی اللہ کے حکم سے ہی یہ لکھا تھا یہ ہمارا عمل ناما یہ بیان کرے گا تم پر یہ بولے گا تم پر بالحق کے حق کے ساتھ ان نا کن نہ نستن سکھ تم تاملون بے شک تھے ہم نستن سکھو کہ ہم لکھوایا کرتے تھے وہ جو تم عمل کرتے تھے استنصاخ سین تھے بمانۂ طلب کے لکھوانا سور بکرا میں جب ہم نسخہ کے مختلف معنی ہم ذکر کر رہے تھے تو ہم نسخہ کے مختلف لغوی معنی وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ نسخہ ازالے کو بھی کہتے ہیں کسی چیز کو ہٹانا اور نسخہ بمانے لکھنے کو بھی کہتے ہیں لکھنا ان نا کن نہ ماکن تم تعملون بے شک تھے ہم کہ ہم لکھواتے تھے ماکن تم تعملون وہ جو تھے تم عمل کرنے والے فرشتوں سے ہم لکھواتے تھے فہمین امن و عاملات بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک اخلاص تھا عمل میں اور پیغمبر کی سنت کے مطابق فیوت خلو رب فی رحمت تو داخل کرے گا انہیں ان کا رب فی رحمتی اپنی مہربانی میں غالک فوج المبین اور یہ بڑی واضح کامیابی ہے وہ ملدین کفرو اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا تھا قیامت سے اللہ کی تابے سے قرآن سے انہیں کہا جائے گا افلم تکن آیاتی اتلا اور ہر جگہ پر ان منکرین کا حال یہ دیکھیں قرآن انہیں یاد دلایا جا رہا ہے وجہ یہ کہ سب عقائد کا اعمال کا دار و مدار اللہ کی کتاب پر ہے افلم علیکم کہ آیا نہیں تھی میری آیتیں کہ وہ پڑھی جاتی تھی تم پر فس تم تو تم نے اپنے آپ کو بڑا جانا وکن تم قوم و مجرمین اور تھے تم مجرم و اداکیل ان نواد اللہ حق کن یہ ابن آیات میں یہ قیامت کے بارے میں کہ یہ بڑا ایک یقینی جو ہے یہ دن ہے اور عجیب بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا یہ ایسی دلچسپ بنائی ہے اور اس میں ایسا مزہ رکھا ہے کہ لوگوں کو قیامت کا جو یقین ہے یہ مشکل سے آتا ہے اور قیامت سے انکار کرنے والے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ یہ برحق ہے اور قیامت کا دن اس کا آنا یہ یقینی ہے اور ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں تو یہ منکرین قیامت کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی قیامت وغیرہ یہ نہیں آتی اور ہمارا صرف یہ گمان سا ہے ایک خیال سا ہے ایک تصور سا ہے یقین نہیں کرتے یہ تو وہ جو منکرین ہیں یہ ان کا حال ہے عام مسلمانوں کا حال دیکھ لیں اپنا حال دیکھ لیں ہم آپ کا حال دیکھ لیں کہ زبان سے تو قیامت کا اقرار جو ہے وہ ہم کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل وہ قیامت کے دن والا نہیں ہے عمل سے ہم قیامت کا ہم بھی انکار کرتے ہیں یہ آج اگر ہمیں یقین ہوتا یوم الآخرت پہ تو آج ہمارے اعمال کا یہ حال نہ ہوتا حاج ہمارے اخلاق کا یہ حال نہ ہوتا یہ آج نماز پڑھنا یہ ہم پر دشوار نہ ہوتا اسی طرح برائیوں سے بچنا یہ ہم پر دشوار نہ ہوتا یہ چیزیں وجہ یہ کہ ہمارا خود قیامت کے بارے میں جو عقیدہ ہے تو وہ بڑا کمزور ہے اسی لیے آپ روایات میں اور احادیث میں قرآن کی آیات میں بھی یہ دیکھیں گے لیکن روایات میں یہ بہت آتا ہے من یوں میں نب اللہ ولیومل آخر کہ جو اللہ اور روز قیامت پر وہ یقین کرتا ہے تو وہ یہ کرے اور یہ نہ کرے وجہ یہ کیونکہ قیامت کا یہ عقیدہ اور قیامت کا یہ یقین ہی انسان کو اچھے اعمال پر ابھارتا ہے اور برے اعمال سے یہ منع کرتا ہے تو قیامت کا یہ دن یہ بہر حال جو ہے یہ آنا ہے اس کا آنا جو ہے یہ یقینی ہے ایسا یقینی ہے جس طرح یہ جی آج کے بعد جو آئندہ کل کا آنا ہے تو وہ یقینی ہے لیکن ہمارا خود بھی عمل یہ قیامت کے بارے میں وجہ یہ کہ ہمارا اپنا عقیدہ بھی اس بارے میں کمزور ہے تو قرآن یہاں پہ ان آیات میں بڑی تاکید کے ساتھ قیامت کے بارے میں یہ تصور جو ہے یہ پیش کرتا ہے وہ قِيلَ ان نواد اللہ حق اور جب کہا جاتا ہے ان منکرین سے ان نواد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا یہ سچا ہے وسا تو لارے اور قیامت لار بفیحا شک نہیں ہے اس میں کہ یہ واقع ہوگی اور اس کا آنا یہ یقینی ہے کل تم تو تم کہتے ہو ما ندری کے ہم نہیں جانتے مسا قیامت کیا ہے کہاں ہے قیامت اور یہ لوگوں نے ویسے خود ساختہ عقیدے بنائے ہیں تو یہ منکرین قیامت کہتے ہیں ان نزن دُنُّ اللہ ہم گمان نہیں کرتے مگر گمان عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے لیکن ہمارے اساتذہ کرام جی اس میں وہ استقدام کا طریقہ یہ استعمال کرتے ہیں استقدام یہ بلاغت کی اصطلاح ہے استقدام اس کے مختلف معنی بلاغت کے علماء وہ ذکر کرتے ہیں جی ایک معنی وہ یہ ہے کہ ہواس کا لفظ تعریف یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ ذکر کیا جائے لہو معنی اس کے دو معنی ہوں فیوراد بھی احدہ تو ایک لفظ سے وہ ایک مراد جو ہے وہ لیا جائے اور تم الراجع براج الاد اللفظ معنی آخر اور دوسرے ضمیر میں دوسرا معنی جو ہے وہ لیا جائے تو استقدام جیسے شعر میں آتا ہے بلاغت کی علماء ذکر کرتے ہیں اذا نظلس سما و بے ارد قومن رائے نہ ہو وہ ان قانو تو اب پہلے سما سے وہ بارش مراد لیتے ہیں اور دوسرا جو ضمیر ہے تو اس میں اس سے مراد کیا ہے وہ نباتات ہیں اور وہ جو کھیت ہے اس سے مراد وہ ہیں تو یہاں پہ بھی ایک ہی جملے میں یہ لفظ دو مرتبہ آیا ہے تو استخدام کے طریقے پر اس ایک لفظ کا ایک معنی لیا جائے اور دوسرے لفظ کا دوسرا معنی لیا جائے اگر جا یہاں پہ نہیں ہے لیکن اس پر بھی استخدام کا اطلاق یہ ہوتا ہے تو مانا یہ قل تم ندری مسا تو تم کہتے ہو ندری ہم نہیں جانتے مسا کہ کیا ہے قیامت ان دُنُّ اِلّا ہم یقین نہیں کرتے اور بمانے یقین قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے ہم دُنُّ <دُنَّن> یقین نہیں کرتے اس قیامت پر اِلَّا <دُنَّن> مگر گمان کا ہمارا صرف ایک خیال سا ہے کہ ہاں تم کہتے ہو قیامت قیامت کا یہ لفظ استعمال کرتے ہو ہمارا صرف ایک دھندلا سا تصور ہے ایک خیال سا ہے ورنہ ہمارا یقین ہے کہ یہ صرف خیال سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں اور یہ صرف گمان کی حد تک ایک چیز ہے اور آگے مستعقن اسی کی تاکید ہے مستقن اور نہیں ہے ہم یقین کرنے والے یہ اسی ہم نے ان نظنوں میں جو معنی کیا کہ ہم یقین نہیں کرتے اللہ ظنن مگر گمان کا اور خیال کا کہ یہ قیامت کا دن یہ صرف ایک خیال ہے ایک تصور ہے وہ مانح ن بے اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے لیکن قرآن کہتا ہے وہ بدال ہم سی تو اور ظاہر ہو جائے گا ان کو اور ظاہر ہو جائے گا ان کو سیاح آ تو برائیاں ان اعمال آم کی امیلو جو انہوں نے کیے ہیں انہیں ان کے اعمال کی وہ برائیاں وہ ظاہر ہو جائیں گی بروز قیامت وحاق بهم ما کانو اور نازل ہو جائے گا ان پر وہ عذاب کہ جو تھے یہ اس کا مذاق اڑانے والے ان پر یہ عذاب یہ نازل ہو جائے گا اور ان سے کہا جائے گا انساکم کہ آج کے دن ہم چھوڑ دیں گے تمہیں یہ اللہ بلاتے نہیں بلکہ اللہ چھوڑ دیں گے انہیں عذاب میں جہنم میں کمانسی تم لقاء یومکم میں جیسا کہ تم نے بھلا دیا تھا جیسا کہ تم نے چھوڑ دیا تھا لکھا تمہارے اس دن کی ملاقات لکھا جیسے تم نے بھلا دیا تھا ملاقات تمہارے اس دن کا ہارضہ جو یہ ہے جیسے تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور چھوڑ دیا تھا تو آج تمہیں بھی ہم اپنی رحمت سے چھوڑ دیتے ہیں اور تمہیں جہنم کے عذاب میں چھوڑے رہیں گے وما اواکم النار اور تمہارا ٹھکانا وہ جہنم ہے وما لکم من اور نہیں ہے تمہارے لئے کوئی مددگار وجہ کیا ہے علت کیا ہے کسی بغیر علت کے اللہ نے جہنم میں انہیں جھونک دیا ذالک بینکم اتخستم آیات اللہ حضوان یہ اس وجہ سے بینکم باسببیا ذالکم بینکم یہ تمام سزائیں بینکم اس وجہ سے کہ بے شک تھے تم اتخذ تم آیات اللہ حضوان کہ تم نے بنائی تھی اللہ کی آیتوں کو حضوان مزاق اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑاتے تھے وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور دوکے میں ڈالا تھا تمہیں دنیا کی زندگی نے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا تو آج کے دن لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا نہ تو نکالے جائیں گے یہ لوگ منہ اس جہنم سے ولا هم استعتاب اصل میں۔ یہ کہتے ہیں سینتے سینتے طلب کے یعنی طلب اعتاب طلب اعتاب کیا مطلب یعنی ناراضگی دور کرنے کی طلب یعنی کسی شخص سے یہ خواہش کرنا کہ وہ دوسرے کی ناراضگی کو وہ دور کر دے یعنی وہ آپ کو رضامند کر لے تو اسی لیے ہم یہ آسان معنی یہ کرتے ہیں ولاحم استاد اور نہ ہی ان سے معافی منگوائی جائے گی ایک معنی یہ یا اور آسان استاد اور نہ ہی ان سے ملامت منظور کی جائے گی یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ چلو اب اللہ کو راضی کر لو اور اب اللہ سے معافی مانگ لو اور اب اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ لو اور اللہ کو راضی کر لو اب یہ نہیں ہوگا استاد اور نہ ہی ان سے معافی منگوائی جائے گی اور نہ ہی ان کی ملامت منظور کی جائے گی الحمد رب سماوات و رب الب العالمین قیامت کا یہ دن یہ آنے والا ہے اور یہ آغاز بھی حمد اور اختتام بھی حمد فل اللہ الحمد رب سماوات دنیا میں لوگ کہتے ہیں جب اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں اور جب کسی نشست کو ختم کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں فلاں چی زندہ باد پائندہ باد قرآن کہتا ہے آغاز بھی حمد اختتام بھی حمد اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ جنتیوں کی جو اختتامی بات واخر و دعوا ہم ان الحمد للہ رب العالمین یہ قیامت کا جو اختتام ہے تو وہ بھی فل اللہ الحمد رب السماوات و رب العرد اور کیا انسان ہوگا اور کیا انسان زندہ باد اور پائندہ بعد انسان پر اور مخلوق پر تو فنا آنے والی ہے فلی اللہ الحمد و رب سماوات خاص اللہ کے لیے فل الحمد بس خاص اللہ کے لیے اس کی مناسب تعریفیں ہیں جو الوہیت کی تعریفیں ہیں رب سماوات کے جو پروردگار ہے آسمانوں کا ورب رب اور پروردگار ہے زمین کا رب العالمین کے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا و و ف اور خاص اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے فص سماوات آسمانوں میں ول اور زمین میں کیا انسان ہوگا اور کیا انسان کا تکبر وہیز الحکیم اور یہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے تو سورت میں دسواں شبہ جو سور مومن کے دعوے پر وارد ہوتا تھا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اس پر دسواں شبہ کہ یہ ہم اپنے بزرگوں کے دین کے تابے ہیں ہمارا دین پرانا ہے اور تمہارا دین نیا ہے تو ہم اپنے بزرگوں کے اس پرانے دین کے تابے ہیں اس کا جواب دیا کہ تم لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہو شریعت کی تابیداری کرو ثم مجالنا کا شریعت من سمالہ کلا شریع آتے آتے کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کیے ہیں برے اعمال کہ آیا ہم بنا دیں گے انہیں ان لوگوں کی مانند کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا نیک سوا ام محیا و مماتو تو آیا برابر ہے ان دونوں کا جینا اور ان کا مرنا اور دیگر معانی سا اما یحکمون بہت برا ہے جو وہ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں اور پیدا کیے ہیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر ایک نفس کو اس کا جو اس نے کیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی گزشتہ صورت میں آیت نمبر اٹتیس اور میں بھی یہی ذکر کیا گیا تھا تو کیا تجھے خبر ہے اس شخص کی کہ جس نے بنایا ہے یہ اپنے اپنی خواہش کو اپنا حاجت روا اور اپنا معبود اور گمراہ کیا ہے اسے اللہ نے علا اپنے علم کی روح سے اللہ کو پتا تھا کہ یہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اور یا گمرا کیا ہے اللہ نے اعلی علم اسے علم آ جانے کے بعد اس پر حجت تمام ہو چکی ہے پھر اللہ نے اس پر گمراہی کی مہر لگائی ہے پہلے ہی نہیں لگائی اور مہر لگائی ہے اللہ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر اور مہر لگائی ہے اللہ نے اور لگائی ہے اللہ نے اس کی آنکھوں پر گشاوت پر دے تو کون ہے کہ جو اسے توفیق دے گا من بعد اللہ ہی یہ اللہ کی مہر لگانے کے بعد کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ منکرین کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر دنیا زندگی ہماری دنیا کی مرتے ہیں ہم میں سے بعض اور زندہ ہوتے ہیں ہم میں سے بعض اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور نہیں ہے ان کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے مگر یہ گمان کرنے والے اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آئے واضح واضح تو نہیں ہے ان کا اعتراض مگر یہ بات کہ یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے پل کہہ دیجئے پیغمبر اللہ کم اللہ زندہ کرتا ہے تمہیں اور پھر موت دیتا ہے تمہیں اور پھر جمع کرے گا تمہیں بروز قیامت کے شک نہیں ہے اس میں لیکن اکثریت لوگوں کی وہ نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو اور خاص اللہ کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو اس دن گاٹھے میں رہیں گے باطل پرست اور تم دیکھو گے ہر ایک امت کو گٹھنوں کے بل بیٹھنے والی اور ہر ایک امت اسے بلایا جائے گا اللہ کتابہ اپنے عمل نامے کی طرف اور ان سے کہا جائے گا کہ آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جاتا ہے ان اعمال کا کہ جو تھے تم کرنے والے اور یہ ہمارا عمل نامہ یہ بولے گا تم پر حق کے ساتھ اور بے شک ہم لکھواتے تھے وہ جو تھے تم عمل کرنے والے بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا نیک اخلاص اور اتباع سنت تو داخل کرے گا انہیں ان کا رب اپنی مہربانی میں اور یہ بڑی واضح کامیابی ہے اور رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا توحید سے قرآن سے تو ان سے کہا جائے گا کہ آیا نہیں تھی میری آیتیں کہ جو پڑھی جاتی تھی تم پر اور تم تکبر کرتے تھے اور تھے تم مجرم اور جب کہا جائے کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے اور قیامت شک نہیں ہے اس کے وقوع میں تو تم کہتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے قیامت اور بے شک ہم یقین نہیں کرتے اور ہم یقین نہیں کرتے مگر گمان گمان کی حد تک کہہ سکتے ہیں اور نہیں ہے ہم یقین کرنے والے اور ظاہر ہو جائیں گے انہیں ان آمال کی کے جو انہوں نے کیے تھے اور نازل ہوگا ان پر وہ عذاب کے تھے یہ اس کا مذاق اڑانے والے اور کہا جائے گا کہ آج کے دن ہم نے تمہیں چھوڑ دیا جہنم میں اپنی رحمت سے چھوڑ دیا جیسا کہ تم بلا بیٹھے تھے ملاقات تمہارے اس دن کی حادہ جو یہ ہے اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی مددگار یہ سزائیں اس وجہ سے کہ تھے تم کہ تم نے بنایا تھا اللہ کی آیتوں کو مذاق اور تمہیں دوکے میں ڈالا تھا دنیا کی زندگی نے بس آج کے دن نہ تو نکالے جائیں گے یہ لوگ اس جہنم سے اور نہ ہی ان کی ملامت منظور کی جائے گی نہ ہی ان سے معافی منگوائی جائے گی کہ چلو آج اللہ کو راضی کر لو بس خاص اللہ کے لیے اس کی لائق تعریفیں ہیں کہ جو پالنے والا ہے آسمانوں کا اور پالنے والا ہے زمین کا رب العالمین اور پالنے والا ہے سارے جہانوں کا اور اسی اللہ کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں اور یہ اللہ ہے غالب حکمت والا واخر الحمدللہ رب العالمین